الحمد اللہ اللہ کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے ہر ہفتے گلغ المرام کی جو آخری کتاب ہے کتاب الجامع جس کے اندر آداب اور اخلاق سے متعلق مثن رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ساری حدیثیں مختلف ابواب کے تحت جمع کیا ہے اس کی لگاتار مسلسل ہر جمعہ اس کی شرح ہو رہی ہے اے الحمدللہ اس دورے سے اور ان تمام دروس سے ہم سب کو علمی فائدہ ہو رہا ہے آج باب و ترغیفی مکاری الاخلاق کے اندر جو چوتھی حدیث ہے جس کی شرح شیخ نے گشتہ ہفتے شروع کی تھی میں اردالفقی الدین سعید بخار المسلم کی روایت اس کی جو کچھ باتیں رہ گئی تھیں اس سے متعلق انشاءاللہ اللہ شیخ محترم مزید اس کے تعلق سے شرح فرمائیں گے شیخ چونکہ ہمارے تشریف لا چکے ہیں اس لیے میں مزید اور کچھ نہ کہتے ہوئے بڑے ادب اور احترام کے ساتھ میں اپنے شیخ محترم سے درخواست کرتا ہوں کہ شیخ اپنی گفتگو کا آغاز فرمائیں اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ شیخ کے درس کو بغور سنیں اور جیسا کہ میں اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ کاپی اور قلم بھی ساتھ رکھیں اور جو اہم پوائنٹس ہیں اہم باتیں ہیں ان تمام باتوں کو نوٹ کرتے رہیں تاکہ بعد میں سرسری طور پر آپ کی نظر جب اس پر پڑ جائے گی تو ساری باتیں دوبارہ پھر آپ کے ذہن میں تازہ ہو جائیں گی تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم جو باتیں سنیں قیمتی باتیں ہوں علمی باتیں ہوں اہم پوائنٹس اور نکات ہوں ان کو نوٹ کرتے ہیں اس سے مستقبل میں بہت فائدہ ہوتا ہے اور بہت ہی زیادہ انسان سے فائدہ اٹھاتا ہے تو شیخ تصریف لا چکے ہیں شیخ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ شیخ درس کا آغاز فرمائیں اللہ ربا آمین ہم سلوکم کسنے زیادہ ملکتہ مکتہ آمین و اللہ و محمد و آلہ و صاحبہ اجمائن و سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ السلام و رحمت اللہ و برکاتہ ان الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستطفره باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن من یضلل فلا هادي له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 مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّين قابل اترام فضیرت الشیخ مختار احمد مدنی حفظ اللہ محقر اہل علم میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل اترام اور بہنوں پچھلے درس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی پیاری حدیث اور بہت ہی اہم ترین حدیث جس میں دین کا گہرا علم حاصل کرنے کے تعلق سے ایک بہت بڑی فقیلت بیان کی گئی ہے ہم نے دیکھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ میور خیرن فق دین اللہ تعالی جس کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی گہری سمجھتا فرماتا ہے اسے دین میں تفقو کی توفیق دیتا ہے اس حدیث کے تعلق سے کچھ باتیں ہم نے پچھلے درس میں دیکھی اس میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ یہاں دین سے مراد صرف فقی احکام نہیں ہے نماز روزہ حج اور تجارت اور نکاح و طلاق اور اس طرح کے معاملات جائیداد بلکہ دین میں عقیدہ بھی شامل ہے اور دین میں سب سے اہم عقیدہ ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ عقیدہ اور شرع احکام اور اسی کے ساتھ ساتھ تس کے نفس یا اخلاق کی بہتری اس میں شامل ہے اس اعتبار سے دین کے تینوں بڑے شعبے جو عقیدہ ہے احکام ہے اور اخلاق ہے ان تینوں کا تعلق اس حدیث سے ہے اللہ رب العالمین جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین میں گہری عطا فرماتا ہے پھر وہ صحیح عقیدے کو چنتا ہے وہ احکام میں گہرائی کے ساتھ میں ترجیح دے کر صحیح کو چنتا ہے اور اسی طرح سے زندگی کے مختلف معاملات میں وہ لوگوں کے ساتھ سلوک کرنے میں بھی بہتر طریقے کو چن پاتا ہے صحیح فیصلہ کر پاتا ہے تو یہ توفیق ملنا ایک بہت بڑی کامیابی اپنی ذات میں ہے اور جب یہ توفیق مل جائے تو اس انسان کو معلوم تھا کہ وہ رغبت نہیں ہوتی ہے جو علم کے ساتھ ہوتی ہے کیونکہ علم کی لذت دنیا کی تمام دوسری لذتوں سے بڑھ کر ہے یہ تنہائی میں بھی انسان کے ایک بہترین ساتھی ہے جس انسان کو غور و فکر کرنے کی صلاحیت ملی ہو اور آنے کریم میں احادیث میں سلف کے اقوال میں ایسا انسان تنہائی میں وحشت محسوس نہیں کرتا ہے اور ایسے انسان کی صحبت سے لوگ وحشت محسوس نہیں کرتے ہیں. اس کو یاد رکھیں تو یہاں پر پچھلے درس میں ہم نے دیکھا کہ دین کی گہری سمجھ بہت بڑی نعمت ہے اسی کے ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ تفقو ایک تو اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے یعنی فکر اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ حکمت اور فخ کی توفیق بندے کو دیتا ہے جیسا کہ حدیث میں بھی خود ہے لیکن اسی کے ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ انسان بھی اس بات کا مکلف ہے کہ وہ دین کا گہرائن حاصل کرے یہ نہیں کہ وہ یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو نہیں دیا تو ہم کیا کریں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس بات کی تلقین بھی کی ہے قرآن میں بھی ہم نے آخری میں آیت دیکھی تھی کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ دین کا تفقو حاصل کرنے کے لیے نکلیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان اس کا مکلف بھی ہے اس کو علم حاصل کرنا ضروری ہے آج اس سے آگے ہم بات کو شروع کریں گے اور کچھ پہلو اس کے دیکھیں گے اس کے بعد میں انشاء ہم اگلی حدیث کی طرف جائیں گے اللہ تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے ماں کا نالی بشرین ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِن دُونِ اللَّهِ وَلَاكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ یہ سورہ آل امران کے آیت نمبر اناسی ہے اس آت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ما کانا لبشرین کسی بشر کے لیے یہ جائز نہیں ہے یا ایسا نہیں ہو سکتا کہ, ان اللہ کہ اللہ تعالی اسے کتاب حکمت اور نبوت کا علم اتا فرمائے، ثم من دون اللہ، پھر وہ لوگوں سے یوں کہنے لگے کہ اللہ کی بجائے تم میرے ہی بندے بن جاؤ ولا کن کنبا نین بن تم تو المون الکتاب و تم تدرسون بلکہ اللہ کا نبی اللہ کا رسول تو لوگوں سے یوں کہتا ہے کہ تم ربانی بن جاؤ رب والے بن جاؤ بیمہ کن تم تو اس بنیاد پر کہ تم اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تعلیم دیتے ہو وہ بیما کن تم اور تم خود بھی اس کتاب کو پڑھتے ہو اور تم خود بھی اس کتاب کا علم حاصل کرتے ہو تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے یہ بتایا کہ انبیاء ایسے نہیں ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں نبوت عطا فرمائے کتاب کا علم دے اور زندگی کے گہرائیاں زندگی کے گہرائیوں کا علم عطا فرمائے اور اس کے بعد وہ اس راستے سے ہٹ کر لوگوں کو اپنا ہی بندہ بنانا شروع کریں انبیاء ایسا نہیں کرتے ہیں اور کسی نبی نے ایسا نہیں کیا اور انبیاء ایسا ہرگز بھی نہیں کرتے ہیں تو لیکن انبیاء کیا کہتے ہیں انبیاء کی دعوت کیا ہوتی ہے تو یہاں ایک جملہ جو ہے آیت کا ٹکڑا ولا کن کن بلکہ انبیاء کی دعوت اپنی قوموں سے اپنی امتوں سے کیا ہوتی ہے کون ربانیین تم ربانیین بن جاؤ تم رب والے بنو یعنی مراد کیا ہے اس آیت کی تفصیل میں مجاہد رحم اللہ جو ابن عباس ردی اللہ تعالیٰ کے خاص شاگرد ہیں اور انہوں نے تفصیل ان سے سیکھی بلکہ بعض روایتوں میں چار بار ان کے سامنے تفسیر پیش کی تو کہتے ہیں کہ فیقول ہی کون ربانیین قال فکا انبیاء کیا کہتے ہیں تم ربانی بنو کا مطلب کیا ہے کہ تم فقہا بنو یعنی تم اس کتاب کا دین کا گہرا علم حاصل کرو اور گہرائی کے ساتھ دین کو سمجھنے والے بن جاؤ تو اللہ تعالی نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ نبیوں کے ذریعے سے اللہ تعالی قوموں کو امتوں کو کہتا ہے کہ تم ربانی بن جاؤ انبیاء چونکہ اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں تو انبیاء لوگوں سے یہی کہتے ہیں کہ تم ربانی بن جاؤ ربانی اس کو کہتے ہیں جس کے پاس دین کی گہری سمجھ ہو وہ اللہ والے علم کی روشنی میں سوچتا ہو اللہ کی توفیق سے وہ اللہ کی کتاب کا علم حاصل کرتا ہو اور اس کو پڑھتا پڑھاتا ہو اس کو ربانی کہتے ہیں جس کے پاس اللہ کی کتاب کا گہرا علم ہو اور فقہا یعنی گہری سوچ بوجھ رکھنے والے تو اس آیت سے بات معلوم ہوتی ہے ابن جرید اور تبری نے اس روایت کو نقل کیا اور اس کی صنعت صحیح ہے اسے اس معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے امتوں کو اس بات کا مکلف کیا ہے کہ وہ توقع حاصل کریں اور انبیاء اسی ایسی کی دعوت دیتے تھے اس کی کیا اہمیت ہے ہر زمانے میں رہی آخری زمانے میں فقہ کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جائے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کثیر انفقاہ اہو قلیل الخطبہ اہو تم ایک ایسے دور میں ہو ایسے زمانے میں ہو کہ جس میں فقہ بہت ہیں لیکن خطبہ کم ہیں دین کی گہری سمجھ رکھنے والے بہت زیادہ ہیں صحابہ میں لیکن خطبہ خطبہ دینے والے بیان کرنے والے تقریر کرنے والے کم ہیں قلیل الفال کفیر المعتوح سوال پوچھنے والے یا مانگنے والے طلب کرنے والے مطالبہ کرنے والے کم ہیں لیکن عطا کرنے والے جواب دینے والے زیادہ ہیں علام خیر من العلم. اس دور میں عمل میں مصروف ہونا علم سے بہتر ہے یعنی نفل علم میں لگنا نفل علم سے اس دور میں بہتر ہے اس لیے کہ لوگ ہیں علم عام ہے لوگ بتانے والے زیادہ ہیں تو ایسے دور میں پھر عمل کرو عمل میں لگنا زیادہ بہتر ہے علم کے مقابلے میں یہ فرائض کے بعد کی بات ہو رہی ہے وہ سیاحتی زمان ان کلیل ان خطبہ لیکن ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ اس زمانے میں فقہا دین کا گہرا علم رکھنے والے گھٹ جائیں گے کثیر ان خطبہ اور تقریر کرنے والے بڑھ جائیں گے تقریریں کرنے والے بیان بازی کرنے والے بڑھ جائیں گے کثیر <سؤال> قلیل کلیلو <المعتو> پوچھنے والے بہت ہوں گے لیکن جواب دینے والے کم ہی رہیں گے <العلم فيه خير> من العمل اس دور, میں علم عمل سے بہتر ہوگا. اس دور میں زائد علم حاصل کرنا علم میں مصروف ہونا اپنی ذاتی عبادات میں مصروف ہونے سے زیادہ بہتر ہوگا اس دور میں ضرورت ہوگی کہ لوگ علم حاصل کریں تاکہ لوگ جو سوالات کرنے والے ہیں ان کو جواب صحیح طور پر دیا جا سکے اس حدیث کو امام اتبرانی نے مسند الشامیین میں روایت کیا ہے اور میں حدیث نمبر 3189 پر 3189 شیخ البانی کہتے کہ حدیث حسن درجے کی ہے الفاظ کے فرق کے ساتھ موقوفن بھی ابن, ابن وسود سی روایت آئی ہے جو روایت میں نے ذکر کی ہے وہ عبداللہ بن ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ کی ہے تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ کے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے اور بہت سارے فقاہ صحابہ موجود تھے وہ لوگ دین کا گہرا رکھتے تھے اور کسی کو اگر ضرورت پیش آتی تھی تو جواب دینے والے کئی ہوتے تھے اس زمانے میں پھر اور تم بھی حاصل کرو باریکیوں کے ساتھ میں ہر ہر چیز کا زائد علم حاصل کرو ضرورت نہیں تھی کہ آلریڈی اتنے سارے لوگ ہیں لیکن اس زمانے میں کیا ضروری تھا کہ لوگ پھر اپنے آبادات میں اپنے اعمال میں لگیں اس لیے کہ علم کا اصل مقصد عمل ہے جب علم والے اتنے زیادہ ہیں تو تم عمل میں لگ جاؤ کیونکہ تمہارے سوالات کا جواب دینے والے ہیں قوم کو زیادہ لوگوں کی ابھی اتنی ضرورت نہیں ہے لیکن بعد میں ایک دور ایسا آئے گا کہ جس میں نئے نئے مسائل لوگوں کے سامنے آئیں گے اور ایسے مسائل کبھی عقیدہ کے باب میں کبھی فقہ کے باب میں کبھی کسی اور اعتبار سے کبھی اسلام کے بارے میں شبہات کبھی اسلام پر اعتراضات اور نئے نئے حالات پیدا ہونے کی وجہ سے تجارت میں میڈیکل معاملات میں اور اسی طرح سے ایک سیاسی معاملات میں نئی نئی حالتیں پیدا ہوں گی اور اس وقت میں ایسے مسائل ہوں گے کہ ان میں اشتہار کی ضرورت ہوگی تو ایسے وقت میں جواب دینے والے کم ہوں گے جواب دینے والے کم ہوں گے اس وقت میں دین کی حفاظت کے لیے لوگوں کی رہنمائی کے لیے ایک انسان کے لیے زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ وہ اپنی ذاتی عبادات میں ذاتی عمل میں انفرادی عمل میں نوافل میں مشغول ہونے کی بجائے وہ علم کے حاصل کرنے میں مشغول ہو وہ دین کا گہرا علم حاصل کر سکے تاکہ دین کی حفاظت ہو اور اگلی نسل دین کے معاملے میں شک شبے کا شکار نہ ہو بلکہ اس زمانے کے لوگ بھی جو نئے نئے سوالات آ رہے ہیں ان کا جواب ان کے پاس ہو لہذا بعض اوقات علم کی اہمیت بڑھ جاتی ہے اور بعض اوقات عمل کی اہمیت بڑھ جاتی ہے اس دور میں ہم اپنے دور کو بھی دیکھیں ہر جگہ سے اسلام کے خلاف طوفان اٹھرائے سوالات کھڑے ہو رہے ہیں لوگ اشکالات پیش کر رہے ہیں باہر سے بھی اندر سے بھی اتنے سارے فرقے اور ان میں اتنے سارے شبہات اتنی ساری آپس کی رنجشیں اور اتنے سارے آپس کے مناظر اور نہ جانے کی اتنی ساری چیزیں ایک انسان دیکھتا ہے اور میڈیا کا دور بھی ہے ہر آدمی کے پاس موبائل ہے اس کے پاس پچاس قسم کے سوالات آ رہے ہیں لیکن جواب دینے والا اس کے پاس نہیں ہے ایسے دور میں علم حاصل کر کے لوگوں کی اپنے اپنے دائرے میں رہنمائی کرنا زیادہ ضروری ہوگا تو یہ اس دور کی بہت بڑی ضرورت ہے تو یہاں پر یہ بھی سمجھیں آپ کہ تقریر کرنے والے اور تفقو والے دونوں میں فرق ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر کرنے والوں کی زیادہ حوصلہ افزائی نہیں کی تقریر کرنے والا تو ایک تقریر یاد کر لے پچاس جگہ جا کے وہی تقریر کرتا ہے ٹھیک ہے اس کا اپنا ایک فائدہ ہے لیکن دین کا گہرا علم رکھنے والا جانتا ہے کہ ایک ہی تقریر سب جگہ نہیں کی جاتی ہے بلکہ کس علاقے کے لوگوں کی کیا ضرورت ہے ان کی کیا ذہنیت ہے ان کے ذہن کا کیا مستوا ہے وہ اس اعتبار سے ان کے سامنے دین کی بات رکھتا ہے اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ سوالات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیے جاتے تھے سب سے بہتر عمل کون آپ کو حدیثوں میں ملے گا آپ نے آدمی کے اعتبار سے اس کا جواب دیا کم علم رکھنے والا یہ سمجھ سکتا ہے کہ کبھی اس کو بڑا بتا رہے ہیں سب سے عمل کبھی اس کو بڑا بتا رہے ہیں سب سے عمل نہیں وہ اختلاف حدیثوں میں نہیں ہیں وہ لوگوں کے احوال کی وجہ سے اختلاف ہے کہ کوئی آدمی کسی ایک میدان میں زیادہ ماہر ہے اس کے لیے بہترین عمل اور ہوگا کوئی دوسرا آدمی اس کی صلاحیت کچھ اور ہے اس کے لیے سب سے افضل عمل کچھ اور ہوگا تو اس اعتبار سے احادیث میں آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوابات بھی الگ ملیں گے اس اعتبار سے تفقع جس کے پاس ہوتا ہے وہ لوگوں کو ان کا حال دیکھ کر جواب دیتا ہے یہ نہیں کہ اپنی طرف سے دین میں کچھ بھی گھڑتا ہے بلکہ دین میں ہر ایک کے لیے الگ الگ جواب موجود ہے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یعنی ایک آدمی آیا سوال پوچھا کہ روزے کی حالت میں کیا کہ انسان بیوی کو بوسا دے سکتا ہے آپ نے کہا ہاں کچھ وقت کے بعد دوسرا آدمی آیا اس نے بھی وہی سوال پوچھا تو آپ نے جواب دیا نہیں صحابہ دیکھنے لگے ایک دوسرے کے چہرے آپ نے کہا میں دیکھ رہا ہوں تم آپس میں ایک دوسرے کے چہروں کو دیکھ رہے ہو لیکن اشئی خیم نفسہ بزرگ آدمی بوڑھا آدمی عمر دراز آدمی اپنے آپ پر زیادہ قابو رکھتا ہے کیوں اس لیے کہ جس کو آپ نے منع کیا وہ جوان تھا اور جس کو آپ نے اجازت دی وہ عمر دراز آدمی تھا تو ایک ہی سوال ہے لیکن لوگوں کی حالت کے اعتبار سے جواب الگ یہ کون سمجھتا ہے جس کے پاس دین کا گہرا علم ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ آپ کے پاس دین کا گہرا علم تھا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکمت سے نوازا تھا آپ تو حکمت کے معلم تھے وہ یو المحم الکتاب الحکم آپ لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے تھے تو یہ تو آپ کے پاس تھا علم اسی لیے اس علم سے جو لوگ حاصل کرتے ہیں علم اور اس میں غور و فکر کرتے ہیں وہ لوگوں کی صحیح رہنمائی کر سکتے ہیں تو حدیث میں آپ دیکھیں گے کہ فکہ اور خطبہ یہ دو الگ طبقے آپ نے بیان کیے اس لیے آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری تقریریں بہت اچھی کر لیتے ہیں لیکن ان کی حد اتنی ہوتی ہے وہ لوگوں کو صحیح رہنمائی نہیں دے سکتے ہیں بعض اوقات وہ تقریر سٹیج پہ بہت اچھی کر لیتی کیونکہ پریپئر کر کے آئے ہیں لیکن اس کے بعد جب کوئی آدمی بیٹھ کے ان سے اس تقریر پر سوالات پوچھتا ہے تو ان کے پاس جوابات نہیں ہوتے کیوں اس لیے کہ اس کا گہرا علم کے پاس نہیں ہوتا ہے انہوں نے اس کو رٹا ہوتا ہے اس کو یاد کیا ہوتا ہے حفظ کے اعتبار سے اچھے ہوتے ہیں تقریر کو پیش کرنے کے اعتبار سے وہ اچھے ہوتے ہیں ترتیب وار نکات کو پیش کرتے ہیں لیکن اس بارے میں اگر واقعی گہرائی کے ساتھ پوچھا جائے ان کے پاس نہیں ہوتا ہے پھر وہ جو عالم صاحب جو بیٹھے ہوئے تھے سفید والے جن کو کوئی پوچھ نہیں رہا تھا وہ کونے میں بیٹھے ہوئے تھے ان کو ان کے پاس جانا پڑتا ہے وہ بھی ان کے پاس بھیجتا ہے جاؤ اس عالم صاحب ان کے پاس جاؤ وہ پھر بتاتے ہیں کہ ایسا نہیں ایسا اور ایسا نہیں ایسا وہ تقریر میں زیادہ بہت ممکن ہے ماہر نہ بھی ہوں ایک دم آرام سے بات کر رہے ہوں کہ لوگ بہت سارے لوگ تو کہیں ان کو تقریر بھی نہیں آتی لیکن وہ, وہ گرہ کھولتے ہیں وہ, وہ جو ہے یعنی مسائل کو حل کرتے ہیں تو ایسے جو علماء ہوتے ہیں یہ تقریر والے نہیں ہوتے ہیں لیکن امت کی ہدایت کا معاملہ ان کے ساتھ جڑا ہوتا ہے گمراہیوں کی رد کا معاملہ ان سے جڑا ہوتا ہے وہ صحیح رہنمائی امت کو دیتے ہیں وہ صرف تقریر کرنے والے نہیں ہوتے ہیں بلکہ وہ لوگوں کو صحیح رہنمائی دیتے ہیں اس دور میں ایک عجیب معاملہ یہ بھی میں اس لیے بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ اس دور میں ایک عجیب معاملہ یہ ہے کہ ایک آدمی دیکھتا ہے کہ فلاں بہت اچھی تقریر کرتا ہے تو اس کو علامہ بنا دیتا ہے اور بڑے بڑے علما ہوتے ہیں بس وہ تقریر ویسی نہیں کر پاتے ہیں لہٰذا ان کا مرتبہ گھٹا دیا جاتا ہے جب کہ وہ ہزار نہیں لاکھ گنا زیادہ اس سے بہتر ہوتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ تقریر وہ ویسی نہیں کرتے ہیں جیسی دوسرے لوگ کرتے ہیں اچھل اچھل کے تو یہ ہمارا پیمانہ بگڑ گیا ہے اس کی اس کا نتیجہ ہے ہماری ہم ہماری ہمارے جو ہے دیکھنے کا زاویہ بدل گیا ہے ہم بڑا کس کو سمجھتے ہیں چھوٹا کس کو سمجھتے ہیں یہ بہت اچھی تقریر کرنے والا ہمارے نزدیک بڑا ہے دنیا کا سب سے بڑا عالم ہے لیکن جو تقریر نہیں کرتا ہے وہ ہمارے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے چاہے اس کے پاس پہاڑوں جیسا علم ہو ضروری نہیں کہ علم والا اچھی تقریر بھی کرنے والا ہو اس کو یاد رکھیے ہمیشہ گہرا علم رکھنے والا بعض وہ ایسی تقریر نہیں کرتا ہے اس کا میدان الگ ہوتا ہے وہ بڑی بڑی کتابیں لکھتا ہے اس کو کئی حدیثیں سے ان کی اس کی شروعات معلوم ہوتی ہیں اس کو کئی گمراہیاں ان کا رد معلوم ہوتا ہے تو یاد رکھیں کہ ہمارے ہاں مراتب ہم کو صحیح ڈھنگ سے طے کرنا چاہیے یعنی کہ ہم محض تقریر کی بنیاد پر لوگوں کے مرتبے بنانے لگے یہ بہت غلط دور ہے اور حدیث میں اس کی طرف اشارہ بھی ہے کہ اس میں تقریر کرنے والے بہت زیادہ ہوں گے فقہا کہا کم ہوں گے فقہا کی کہ امت کو زیادہ ضرورت ہے تقریر کرنے والوں کے مقابلے میں سوالات کے جوابات کون دے گا سوالات کے جوابات کون دے گا نئے نئے مسائل کا حل کون پیش کرے گا امت کہاں جائے کون بتائے گا یہ گہرے علم رکھنے والے علماء بتا سکتے ہیں لہٰذا یہ یاد رکھیے کہ اگر کوئی بہت بھاری تقریر زبردست نہیں کرتا ہے تو ان کی ناقدری نہیں کرنا چاہیے بلکہ ان کے علم کی قدر کرتے ہوئے ان کی رہنمائی میں چلنا چاہیے تقریر کرنے والے اپنی جگہ ہیں ان کا اپنا مرتبہ ان کو ان کی جگہ رکھنا چاہیے یہ کہ ان کو ہم اتنا بڑا بنا دیں کہ علما کو ان کے پیچھے بٹھا دیں تو اس حدیث سے بات ہم کو معلوم ہوتی ہے کہ فقہا کا ہونا امت کے لیے اچھا ہے اور بعد کے دور میں فقاہ گھٹ جائیں گے شروع میں فقہ زیادہ تھے یہ بھی بات اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے لہذا یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم اپنے دور میں ہم کو پچھلے علماء کی ضرورت نہیں ہے پچھلے علماء نے جو بھی علمی کام کیا ہے اس سے بھی ہم کو استفادہ کرنا چاہیے کیونکہ اس زمانے فقہ زیادہ ہوا کرتے تھے اور بعد کے دور میں وہ کم ہو گئے اور مشاہدہ بھی ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم تقلید کرنے والے بن جائیں کہ بس ہم اب کچھ سوچے نہیں بلکہ آپ دیکھیں گے کہ تقلید کی ایک مصیبت یہ ہے کہ بعد کے دور میں نئے نئے مسائل آ رہے ہیں اب پچھلے زمانے میں اس کا جواب نہیں تھا نئے زمانے کے نئے مسائل کے لیے نئے طور پر قرآن و سنت میں اشتہاد کرنا پڑے گا اس میں غور کر کے اور اللہ تعالی ایسے لوگ پیدا کرتا رہے گا حدیث میں یہ نہیں آیا ہے اس حدیث سے یہ بھی یاد رکھیں آپ نے یہ نہیں کہا کہ اگلے دور میں فقہا ہوں گے ہی نہیں آپ نے یہ نہیں کہا کہ بعد کے دور میں فقہ ختم ہو جائیں گے بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کہ قلیل فقہ او اس دور کے فقہ کم ہوں گے یعنی کہ نہیں ہوں گے وہ ہوں گے اور اس دور میں نئے نئے مسائل جو آئیں گے ان کا حل وہ بتائیں گے تو یہ بھی یاد رکھیں کہ یعنی کہ اب بھائی اشتہاد کا دروازہ بند ہو گیا امام ابو حنیفہ امام شاقی امام مالک امام احمد ان کے جو اجتہادات ہیں اسی پر ہم اکتفا کریں اب نیا کوئی فقی نہیں ہو سکتا نیا مشتعید نہیں ہو سکتا نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بعد کے دور میں بھی فکا ہوں گے تھوڑے ہوں گے قلیل الفقا کم ہوں گے لیکن ہوں گے وہ عالمی سطح پر لوگوں کی رہنمائی کریں گے وہ کہا کم ہوں گے لیکن چونکہ آج دیکھیے کمیونیکیشن کے اسباب بڑھ گئے ہیں کمیونکیشن کے اسباب بڑھ گئے تو ایک عالم اگر دنیا کی کسی ایک کونے میں بھی ہو تو آج اونٹ پہ بیٹھ کے اس کے سفر کر کے اس تک جانے کی ضرورت نہیں رہی آج میڈیا کے ذریعے سے ان سے استفادہ کیا جا سکتا ہے تو اللہ رب العالمین جب جو چاہے پیدا کرتا ہے آسانیاں اور جب چاہتا ہے حالات کو جیسا چاہتا ہے بدلتا ہے تو اس حدیث سے کئی باتیں ہم اور بھی اخذ کر سکتے ہیں یہاں مقصود یہ تھا کہ بعد کے دور میں فکا گھٹ جائیں گے ختم نہیں اور دوسری بات یہ کہ اس دور میں ان فقہا سے ان علماء سے علم حاصل کر کے دین میں گہرا علم حاصل کرنا اور تفقو پیدا کرنا یہ زیادہ افضل ہوگا اپنی عبادت میں لگنے کے مقابلے میں تو بلا شبہ اس کی اہمیت اپنی جگہ ہے اور اس کو سمجھنا ضروری ہے آج, آج اس دور میں ہم کو علم حاصل کرنے کی زیادہ کوشش کرنا چاہیے قرآن کریم کے نازل ہونے کا مقصد بھی دین میں تفقو ہے اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتا ہے سورت العام آیت نمبر 65 اللہ فرماتا دیکھیے ہم آیتوں کو کیسے پھیر پھیر کے بیان کرتے ہیں مختلف پیرایوں میں اس کو بیان کرتے ہیں ایک ہی بات کو لعلہم الحم اس لیے ہم کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھیں لعلہم اللحم یف یعنی قرآن کی نزول کا مقصد قرآن کی باتوں کو سمجھنا ہے صرف تلاوت کرنا نہیں ہے قرآن کے نزول کا مقصد کیا ہے اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بعض اوقات ایک ہی واقعے کو الگ الگ انداز میں ایک ہی بات کو مثال کو یا ایک ہی بات کو الگ الگ انداز میں اللہ نے بیان کیا ہے کیوں تاکہ لوگ سمجھیں معلوم ہے کہ قرآن کے نزول کا مقصد سمجھنا ہے یصور انعام کی آیت نمبر 65 ہے اس آیت کی تفصیل میں اپنی کثیر رحم اللہ فرماتے ہیں لحمف کا مطلب کیا ہے کہتے ہیں یف حمون وہ تدبر آیاتی ہو ججا ہو و براہین ہو سمجھیں یف قہون کا مطلب کہتے ہیں یف ان کا اس کا فہم ان کو نصیب ہو اور وہ تدبرون اور اس میں وہ تدبر کریں غور و فکر کریں عن اللہ آیاتی و حجی ہو ججا ہو و براہین ہو اللہ کی آیات اس کی دلیلیں اس کی حجت اور اس کی برحان میں وہ غور کرنے والے بنیں تو یہاں پر ابن کثیر نے اس کو ذکر کیا ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کے نزول کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ لوگ ان باتوں کو سمجھیں ظاہر بات ہے کہ جب سمجھیں گے نہیں تو عمل کیسے کریں گے ایمان کیسے لائیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت قرآن کے اعتبار سے خاص اصول بیان کیا ایک حد بندی رکھی اس لیے تاکہ قرآن کے فہم میں معنی نہ بنے آئیے دیکھتے ہوں کیا بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يفقه من فی اقل من ثلاث. وہ آدمی قرآن کو نہیں سمجھتا ہے جو تین دنوں سے یا تین راتوں سے کم میں قرآن کو پڑھتا ہے امام ابو داود تر مدیب ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے سیل جامع صغیر حدیث نمبر سات ہزار سات سو حدیث صحیح ہے کیا حدیث ہے کہ وہ انسان قرآن کو لا کا ہو وہ فکر نہیں رکھتا ہے اس میں مطلق بیان کیا گیا ہے لاف افقہ ہو وہ سمجھتا نہیں ہے کون سمجھتا نہیں ہے جو تین دن سے کم میں قرآن کو پڑھ جائے تین دن سے کم میں پورا قرآن پڑ ڈالے وہ قرآن کو سمجھتا نہیں ہے اس لیے کہ ایک اور روایت میں یعنی کوئی آدمی نے سمجھ گیا کہ اس کو دین کی سمجھ نہیں ہے بالکل یہ مراد نہیں ہے بلکہ آپ نے فرمایا کہ منقر القرآن فی اقل من لم ہو کہ جو انسان تین دن سے کم میں قرآن کو پڑھے وہ اس قرآن کو سمجھتا نہیں ہے وہ قرآن کو سمجھتا نہیں ہے یعنی اس نے کیا پڑھا اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن کا پڑھنا اگرچہ عبادت ہے لیکن اصل مطلوب یہ ہے کہ قرآن کو سمجھا جائے اور اس سمجھنے کی اہمیت اتنی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن سے کم پڑھنے کم وقت میں اس کو پڑھنے سے منع کر دیا ایک روایت میں منع کی روایت بھی اس باب میں آئی ہے تو اس سے مطلب معلوم یہ ہوا کہ یہ پسندیدہ نہیں ہے یہ پسندیدہ نہیں ہے کہ تین دنوں سے کم میں اس کو پڑھا جائے وجہ کیا ہے کیوں نہیں پڑھنا اس لیے کہ سمجھتا نہیں آدمی اس کو معلوم ہے کہ سمجھنا کتنا ضروری ہے اس سمجھنے کی اہمیت کی وجہ سے تین دن سے کم پڑھنا پسند نہیں کیا گیا اگرچہ قرآن کا پڑھنا ایک اچھی چیز ہے لیکن نہیں کیوں سمجھتا نہیں ہے معلومات دین میں تفقع قرآن کا فکر کتنا ضروری ہے کتنا ضروری کہ قرآن کو سمجھا جائے اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے اور اسیا میں حدیث نمبر دو کے تحت شیخ البابی نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے اور اس کی صنعت صحیح ہے تو قرآن کے پڑھنے میں بھی یہ ضروری ہے کہ قرآن کو سمجھا جائے اس کی اہمیت ہے اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ سب سے پہلا گمراہ فرقہ خوارج کے عیوب میں اس کی برائیوں میں ایک برائی یہ ہوگی کہ وہ قرآن کو سمجھتے نہیں ہوں گے وہاں بھی فکر کا لفظ ہے پچھلے حدیث میں بھی یہی بات بیان ہوئی وہ قرآن پڑھیں گے لیکن سمجھیں گے نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خوارج کے بارے میں یکراون القرآن لا وزن وہ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے پار نہیں گزرے گا ان کے حلق سے تجاوز نہیں کرے گا تو یہ بخاری کی حدیث ہے امام البخاری نے حدیث نمبر 3611 اور سی مسلم کتاب الزکا امام بخاری نے مناقب میں ذکر کیا ہے اور سی مسلم کتاب الزکا حدیث نمبر 1066 الفاظ مسلم کے ہیں قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق کے پار نہیں جائے گا امام نوئی کہتے ہیں مان کو اللہ کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ ایک ایسی قوم ہوگی کہ جن کا حصہ یہی ہوگا قرآن میں سے انہیں یہی چیز نصیب ہوگی کہ بس ان کی زبان پر قرآن جاری رہے ان کی زبانیں قرآن پڑھیں گی بس اتنا ہی نصیب ہوگا قرآن سے ان کو فائدہ تراقی ان کے حلق سے پار ہو کر ان کے دلوں تک قرآن نہیں پہنچے گا ولی سدار کا المطلوب اور یہ مطلوب نہیں ہے کہ بس انسان زبان سے قرآن پڑھتا رہے پڑھتا رہے پڑھتا رہے اصل مطلوب قرآن سے یہ نہیں ہے قرآن کے پڑھنے سے مطلوب نہیں ہے کہ وہ زبان تک ہی رہے بل المطلوب تعکل ہو وہ ہو بے وقوع ہی فی القلب بلکہ اصل مطلوب یہ ہے کہ قرآن, دل میں جائے اور قرآن کو انسان سمجھے اور اس میں تدبر کرے قرآن کو سمجھے اور غور و فکر کر کے اس سے اور باتوں کا استمباد کرے اور مانیخ کرے زندگی کے لیے رہنمائی بھی ہے امام نوی نے شرع مسلم میں یہ بات کہی ہے المنہاج ان کی کتاب کا نام ہے تو اس اس اس کتاب میں انہوں نے اس بات کو ذکر کیا ہے. کہتے ہیں کہ جو گمراہ فرقہ ہوگا صرف پڑھے گا سمجھے گا نہیں اور قرآن کے پڑھنے میں مطلوب یہ نہیں کہ صرف زبان سے آدمی پڑھ لے اصل مطلب یہ ہے کہ وہ دل میں جائے اور انسان اس پر غور و فکر کرے تو سب سے پہلا جو فرقہ ہوگا تھا اسلام کی تاریخ میں خوارج وہ اس نعمت سے محروم تھے دین میں تبقوں سے قرآن کے فہم سے محروم تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اس بارے میں قرآن کے حدین کے دین کے تفقہ کے بارے میں بہت پیاری حدیث ہے جو مثال بھی ہے اور اس میں غور کرنے کی مزید ضرورت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَثَلُ مَا اللَّهُ بِهِ مِنَ وَالْعِلْمِ اس علم کے ساتھ اس علم و ہدایت کے ساتھ جسے دے کر اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت اور جو علم دے کر مجھے بھیجا ہے اس کی مثال کیسی ہے اصاب علی دھواں دھار موسلا دھار بارش کی طرح جو کسی زمین پر برسے فقا نمینا منہا یتھن ایک حصہ زمین کا ایسا تھا جو بہت ہی عمدہ تھا زرخیز عمدہ اگانے لائق فکان منہا نقی ایک پاکیزہ عمدہ زمین بھی تھی قبل ماں اس زمین میں زمین نے پانی کو جذب کر لیا الْكَلْعَ وَالْعُشْبَ <الْكَثِير> اس سے اس نے یعنی بہت ساری اناج کھیتی اس سے اگائی اور جانوروں کے لیے چارہ بھی اس نے اگایا وہ کرنت منہا <عجادد> پھر ایک دوسری زمین بھی تھی جو ایسی تھی کہ جس میں کچھ اگتا تو نہیں تھا لیکن وہ زمین ایسی تھی کہ اس نے پانی کو روک لیا ام سکت ما سخت زمین تھی لیکن ایسی نہیں تھی کہ ڈھلان والی ہو ایسی نہیں تھی کہ بالکل چٹیل ہو بلکہ ایسی زمین تھی کہ پانی کو روکنے جیسی برتن جیسی تھی ام سکت علما اس زمین نے پانی کو روک لیا فنف اللہ الناس تو اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اس پانی کو روکنے کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ پہنچایا فشربو وہ سخو لوگوں نے اس میں سے خود بھی پیا اپنے جانوروں کو یا دوسروں کو بھی پلایا اور اس میں سے پانی لے کر کھیتی بھی کی وہ آسا بتماپا اخرا ایک تیسری بھی زمین تھی جس پر پانی برسا ان نما وہ زمین بالکل سپاٹ تھی بالکل یا بالکل اس طرح سے ڈھلان والی اور سخت بھی تھی لا وَلَا تم سیکما ان تم بے تکل ان وہ زمین ایسی تھی کہ نہ اس نے پانی کو روکا اور نہ اس میں سے کچھ اگایا فدا لکھا مسعلومن فق و حافی دین اللہ جیسے میں نے کہا تھا پچھلے درس میں فقوحا کا لفظ بھی آتا ہے فقیہ فقوہ فدا لکھا مس علوم فق و حافی اللہ تو یہ مثال ہے اب تین زمینیں ایک زمین وہ جس پہ پانی برسا عمدہ تھی اس نے اگایا لوگوں کی غذا بنی پانی لیا غذا دی انسانوں کے لیے بھی جانوروں کے لیے بھی اس کو کنورٹ کیا اور بڑھا کے پیش کیا پانی لے کر سب کچھ دے دیا دوسرے دوسری کو سنبھالا محفوظ رکھا جو برسا جو پانی اس میں آیا سنبھال کے رکھا اس کو تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں پھر انسانوں نے بھی فائدہ اٹھایا اور جانوروں نے بھی اس سے فائدہ اٹھایا پھر اور اس میں سے پانی لے جا کر کھیتوں میں بھی ڈالا تو پھر واپس کھیتوں میں اگا لیکن اس نے روکا اس زمین نے کچھ اگایا نہیں تیسری زمین تھی وہ زمین کیسی تھی بالکل سپاٹ اور ایک بالکل ڈھلان جیسی اور سخت پانی اس پر برسا رکا نہیں اگا بھی نہیں اور اس نے روکا بھی نہیں پانی بہ کر نکل گیا وہ جیسی سوکھی زمین تھی سوکھی کی سوکھی رہ گئی کچھ اس میں اگا نہیں اور اس نے کسی کو فائدہ پہنچایا نہیں اس نے روکا بھی نہیں اور اس نے بڑھایا بھی نہیں اگایا بھی نہیں تو آپ نے کہا یہ تین قسم کے لوگ ہیں کہا مسلو منفق اللہ تو بس یہ مثال ہے اس شخص کی اب اس میں کون کون ہے اس شخص کی جس نے اللہ کے دین میں گہرائی کے ساتھ علم حاصل کیا پہلا شخص دو بنی اللہ ع اللہ تعالیٰ نے جو ان دے کر مجھ کو بھیجا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو اس سے فائدہ پہنچایا اور اس نے سیکھا اور سکھایا پانی پیا اور اناج دیا اس کو بڑھا کے پیش کیا لوگوں کو بھی دیا ومت علو اور یعنی محمد ملم یار علی کاسن اور دوسری تیسری مثال اس کی ہے کہ جس نے یہ دو لوگ ہو گئے اس میں پہلے اس میں دونوں اگئے آگے ہم تفصیل دیکھیں گے اور تیسرا کون وہ مثل من لم يرفع بذلك اور تیسرا وہ شخص ہے اس کی مثال جس نے اس علم کی طرف توجہ نہیں کی سر اٹھا کے دیکھا بھی نہیں اس کی طرف ولم يقبل هدى الله الذي ارسلت به اور جو ہدایت دے کر اللہ نے مجھ کو بھیجا اس نے اس کو قبول نہیں کیا۔ تو یہ مثال ہے اس کی جس نے جس نے اس دین میں گہرا علم حاصل کیا اور اللہ تعالی نے اس علم کے ذریعے سے اس کو فائدہ پہنچایا اس نے خود بھی سیکھا دوسروں کو بھی سکھایا ایک تو طبقہ یہ ہوا جس میں دو لوگ آئے اور تیسرا وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس علم کی طرف توجہ ہی نہیں کی اور نہ خود سیکھا نہ دوسروں کو سکھایا نہ خود قبول کیا نہ پہنچانے والے بنے اس حدیث کو امام البارنی کتاب العلم حدیث نمبر اناسی اور امام مسلم نے کتاب الفضائل حدیث نمبر 2282 پر روایت کیا ہے یہ کون لوگ ہیں پہلی زمین فقہ ہیں جنہوں نے علم کو حفظ بھی کیا اور اس میں گہرائی کے ساتھ غور فکر بھی کیا اور اس سے کچھ نصوص اور دلائل سے انہوں نے استمباد کر کے لوگوں کو رہنمائی دی قرآن کی سایت سے رہنمائی لیے قرآن حدیث سے حدیث سے رہنمائی لی اور اس کو علم کو بڑھا کے پیش کیا اور لوگوں کی رہنمائی کی تو قرآن و سنت میں غور کر کے جیسے زمین نے پانی پیا اناج دیا انہوں نے اس علم کو پی لیا ان دلائل کو پی لیا اور اس کے بعد ان میں اجتہاد کر کے غور و فکر کر کے تدبر اور تفقوں کے ذریعے سے اس کو بڑھا کے لوگوں کو دیا اناج لوگوں کو دیا ان کی غذا کو دیا دوسرا طبقہ انہی میں سے ہے جن کو اللہ نے فائدہ پہنچا ہے علم کو روک کے رکھا اتنا اس کی صلاحیت نہیں تھی کہ غور و فکر کر کے لوگوں کو استمباد کر کے پیش کرے لیکن اس نے سنبھالا اس کو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے علم کو حفظ کیا لیکن فقہ ان کے پاس نہیں تھا پہلا طبقہ حفظ بھی کیا حفاظت تو کی اس لیے کہ سنبھالا نہ اس کو لیا علم کو یہ حفاظ اور فقہ دونوں ہیں یہ نہیں کہ صرف فقہ ہیں بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کو محفوظ بھی کیا اور اس کو بڑھا کے لوگوں تک پیش کیا تو حفظ اور فقہ دونوں صلاحیتیں ان کو اللہ نے دی تھی دوسرے وہ لوگ ہیں جن کو فقہ کی صلاحیت نہیں ملی بہت زیادہ اڈیپ سوچنے کی صلاحیت ان کے پاس نہیں تھی ان کے پاس ایک صلاحیت تھی ہم یاد رکھ سکتے ہم محفوظ رکھ سکتے انہوں نے اس علم کو محفوظ رکھا جیسے اس سخت زمین تھی بالکل سوسر کی طرح جس کو آپ کہیں ایسی زمین جو برتن کی طرح ہے پیالے کی طرح پانی کو سنبھالا اس نے اس نے ضائع نہیں کیا اس کو اس میں سے لوگوں نے لیا تو یہ دو طبقے ہوئے جن کو فائدہ اللہ نے دیا فقہا کا طبقہ اور صرف حفاظ کا طبقہ تیسرا کون ہے تیسرا وہ جس نے علم کی قدر نہیں کی جس نے علم کی طرف توجہ نہیں کی علماء نے کہا اس میں بھی دو طبقے ہیں ابن حضر کہتے اس میں بھی دو طبقے بیان کیے جا سکتے ہیں کون ایک تو وہ کہاسن وہ ایمان تو لایا لیکن اس نے اس علم کی طرف توجہ نہیں کی ایک وہ طبقہ ہے جو ایمان لایا لیکن پھر لاپرواہی میں پڑا رہا کیا علم حاصل کرنا کیا ضرورت ہے اتنا ہم کو نہیں سمجھ میں آتا بہانے بناتا رہا نہ دروس میں آیا نہ کتابیں پڑھا نہ علماء کی خطاب سنا نہ کچھ علم کی طرف آیا ہی نہیں بس اپنی دنیا میں خواہشات میں چلتا رہا بس ایمان پر کنات کی ایک وہ طبقہ ہے دوسرا ولم يقبل بھی اور دوسرا طبقہ وہ ہے جس نے سرے سے اس علم پر ایمان ہی نہیں لایا اس میں بھی دو طبقے ابن حجر نے بتایا کہ ایک طبقہ وہ جو ایمان تو لایا لیکن اس علم کی طرف توجہ نہیں کی یہ بھی محروم ہے اور دوسرا وہ جس نے توجہ تو کیا اس علم کو قبول ہی نہیں کیا اس ہدایت کو قبول ہی نہیں کیا یعنی کفر میں مرا کفر ہی پر پڑا رہا تو یہ چار طبقے اس اعتبار سے ہو جاتے ہیں اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ علم کی مثال پانی کی طرح ہے بارش کی طرح ہے جس سے زمین کو حیات نصیب ہوتی ہے اسی طرح سے علم لوگوں کے دلوں پر جب برستا ہے اس علم کی نبوی علم کی ربانی علم کی آسمانی وہی والے علم کی بارش جب دلوں پر ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے دلوں کو زندگی دیتا ہے اور اس میں سے گہرا علم باہر آتا ہے اس کے اندر سے نفع بخش علم لوگوں کے لیے باہر نکلتا ہے تو یہ انسان کے لیے یہ جو علم ہوتا ہے یہ غذا کے طور پر ہوتا ہے یہ غزہ جسمانی ہے لیکن اس علم کے ذریعے سے جو غذا ملتی ہے روحانی ہوتی ہے اس سے ایمان کی ترقی ہوتی ہے اس سے انسان کے اخلاق کی بہتری ہوتی ہے انسان بہتر انسان اس سے بنتا ہے تو سماج بہتر سماج بنتا ہے تو وہ جو علم ہے وہ کھانے پینے سے بھی زیادہ قیمتی ہے تو وہ علم کیسے ملتا ہے وہ علم تفقع کے ذریعے سے ملتا ہے وہ قرآن و سنت میں غور کرنے سے نصیب ہوتا ہے ایسا ایسا کچھ بھی غور نہیں بلکہ علماء نے جیسے بتایا اس کے قواعد ہیں اس, اس, ان قواعد کے تابع ہو کر قرآن سنت میں غور کرنا جو خود قرآن سنت میں بتایا گئے ہیں جو خود سلف نے اختیار کیے جب آدمی ان کا علم حاصل کرتا ہے تو جا کے اس کو دین صحیح سمجھ میں آتا ہے اور وہ لوگوں کی رہنمائی مختلف احوال میں کر پاتا ہے وہ فائدہ پہنچانے والا بنتا ہے نقصان پہنچانے والا نہیں وہ سیکھتا بھی اور سکھاتا بھی ہے یہ بہت پیاری حدیث ہے جس کو اس کی اگر تشریح دیکھنا ہے ابن قیم رحم اللہ نے اپنی کتاب مفتاح سیادہ میں جلد ایک صفحہ نمبر ساٹھ پر بہت ہی عمدہ انداز میں اس کو سمجھایا ہے اور بھی کتابوں میں انہوں نے اس کو بتایا ہے اس کو دیکھنا چاہیے جو لوگ پڑھ سکتے ہیں اور اب جانتے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں چلیے آگے بڑھتے ہیں ہم نے پچھلی حدیث میں دیکھا کہ طبقے دو ہیں ایک وہ جو حفظ کے ساتھ ساتھ تفقوں کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں غور و فکر کرنے کی گہرائیاں علم کی سمجھ سکتے ہیں دوسرے وہ لوگ جو گہرائی سے سمجھ نہیں سکتے لیکن یاد رکھ سکتے ہیں ایک اور حدیث ہے جس میں دونوں کے لیے یعنی دعا آئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور سے حفظ کرنے والے کے لیے پہلے مرتبے دعا آئی ہے کہ وہ بھی برا نہیں ہے وہ بھی ایسا نہیں کہ یعنی ایسا ہو کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بھی دعا دی ہے آپ نے فرمایا نبر اللہ عمران سم عام حدیث الحف بہ حت تیوب اللہ تعالی ترو تازہ رکھے خوش و شادمان رکھے اس انسان کو جو ہم سے کوئی حدیث سنے فحفظه اسے وہ بھی رکھے حت تایوب الغ رہو یہاں تک کہ اسے جوں کا توں دوسرے تک پہنچا دے باضی باتوں میں کم کما سم آہ کا لفظ آیا ہے جیسا سنا تھا ویسا ہی اس کو دوسرے تک بھی پہنچا دے تو تین کام کرے سنے دین کی بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنیں دو اسے یاد رکھے یا محفوظ رکھے تین اسے دوسروں تک جیسا سنا تھا ویسے پہنچا دے تو سننا یاد رکھنا پہنچانا تین کام ہے اس کے لیے کیا دعا ہے اللہ ترو تازہ رکھے اس کو خوش خوش رکھے اس کو نظرہ کہتے ہیں نعمت کی وجہ سے چہرے پر تازگی اور خوشی کے آثار کا ظاہر ہونا اتنا اندر سے خوش ہو کہ چہرہ دیکھ کے کوئی بولے کیا بات ہے بہت خوش ہے تو آدمی بعض اوقات اتنا اندر سے خوش ہوتا ہے کہ چہرہ بولتا ہے کہ دل میں کیا خوشی ہے کتنا خوش دل ہے چہرہ بتا رہا ہوتا ہے تو نظر اللہ عمران دع دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تر تازگی کے ایسے انسان کے لیے جو حدیث کو سنیں محفوظ رکھے پہنچائے دیکھیے ہم کو بھی یہ کرنا چاہیے ہم لوگ سنتے ہیں بہت ساری باتیں پہنچاتے نہیں ہیں ہم کو یاد رکھنا چاہیے محفوظ رکھنا چاہیے دھیان سے سننا چاہیے آج بہت سے لوگوں کا حال ہی ہوتا ہے دینی درست میں بیٹھتے ہیں اور موبائل فون میں لگے رہتے ہیں فیس بک پہ کس نے مجھ کو لائک کیا فوٹو کو ہاں واٹس ایپ میں کس نے کیا بھیجا ہے آپ دیکھیے دینی درست میں بیٹھتے ہیں. وہ ملٹی ٹاسکنگ کرتے وہی سمجھتے ہیں کہ ہاں ہم لوگ یہ بھی کر رہے, وہ بھی کر رہے سن بھی رہے دلوں پر اثر نہیں ہوتا ہے دلوں پر اثر نہیں ہوتا ہے اور یہ ناقدری اللہ اور اس کے رسول کی بات کی آپ بتائیے آپ اگر بات کر رہے ہوں اور کوئی آدمی موبائل لے کے بیٹھا ہو اس طرح سے اور آپ کی بات کو آپ اپنی اہم ترین زندگی کی بات بتا رہے ہوں اپنے حالات بتا رہے ہوں اور کوئی آدمی موبائل میں لگا ہم سن رہا ہوں بتائیں. اس طرح سے اگر کوئی آدمی کرے آپ کو کیسا لگے گا اللہ اور اس کے رسول کی بات ایسی ہے کہ ہم ایسا سنیں اس کو کہ اپنے نے موبائل میں لگے اور کیا کیا چیز آپ کتنی بڑی چیز کریں گھٹیا چیز آپ اس میں لگے ہوئے ہو اور آپ مطلب اللہ اور اس کے رسول کی اس درس میں اور اس مجلس میں بیٹھے ہیں انسان کو شرم آنا چاہیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا کر دعویٰ کرے اور اس طرح سے آدمی دروس کے ساتھ معاملہ کرے اللہ اور اس کے رسول کی بات کے ساتھ معاملہ کرے نہیں کرنا چاہیے ایسا آدمی کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اللہ اور اس کے رسول کی قدر یہ ہے کہ ایک انسان ادب کے ساتھ اس بات کو سنے تو دینی درس میں آج یہ عام ہے آپ دیکھیے کہ آپ احسان کر رہے ہیں اللہ پر اس کے رسول پر کیا آپ درد سننے کے لیے آ رہے ہیں آپ علماء پر احسان کر رہے ہیں ان کے ان کا کوئی کریڈٹ ملتا ہے ان کو اس کا آپ کے فائدے کے لیے دین کی بات کی جا رہی ہے اور آپ اس میں بیٹھ کے فضولیات میں لگے رہے ہیں یہ تو سنا میں اس لیے آپ کے بارے میں اگر آپ کے گھر والے ایسا کرنے لگے آپ کی اولاد ایسا کرے کتنا برا لگتا ہے اب کتنی بار بولیں گے ایک بار وہی سنا میں بار بار سن رہا ہوں چلیے بولی اور لگا ہوا موبائل کے اندر آپ نے رکھ دو موبائل ادھر سن میں کیا بول رہا ہوں آپ کو برا لگتا ہے کہ میں بات کر رہا ہوں تو موبائل میں لگا ہوا ہے آپ کو برا لگتا ہے علماء کو کیا لگتا ہوگا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی... ہمارا کیا فائدہ ہے اس کے اندر ہم اپنی گھر کی بات بیان کر رہے ہیں ہم اپنے لیے بیان کر رہے ہیں فائدہ ہوگا زندگیاں بدلیں گی آخرت بنے گی علماء اس لیے بیان کرتے ہیں ان کو کتنا برا لگتا ہوگا ہم روز میں جب لوگ موبائلوں میں لگے ہوئے ہیں کتنا خراب لگتا ہوگا سوچیے آپ کو کیسا لگتا ہے اور ان کا کوئی نقصان نہیں نقصان آپ کا ہے نقصان آپ کا ہے آپ نے من و سلوہ چھوڑ کے گھٹیا چیز میں آپ لگ گئے آپ دیکھیں آسمان علم کے مقابلے میں دنیاوی علم اس کی مثال ایسی بنی اسرائیل کی صفت ہی ہے کہ آسمان علم کو چھوڑ کر آسمانی نعمت کو چھوڑ کر آدمی زمین سے اگنے والی ذلت والی گھٹیا چیزوں میں آدمی لگ جائے ایسی قوم ضلیریلی ہوتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کی قدر نہ کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا دے رہے ہیں اس انسان کو سنیں یاد رکھیں جب ہی ڈھنگ سے نہیں تو یاد کہاں سے رہے گا سنا دھیان سے یاد رکھا اور پہنچانے کی نیت سے سنا اور اس کو پہنچایا بھی جوں کا تم ملاوٹ کے ساتھ نہیں کیا ہے اللہ اس کو ترو تازہ رکھے کس کی دعا ہے کوئی پیر صاحب کی دعا ہے کوئی بابا کی دعا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اس لیے بعض علماء نے کہا کہ جو محدثین ہیں اہل الحدیث ہیں ہمیشہ تر تازہ رہتے ہیں وہ لوگ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایسی نعمت رکو ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ان کے لیے ہے کیوں آپ نے فرمایا ایسا کیوں یہ دعا کیوں پرب حامل فکن کو کہ بہت سے فقہ کی بات کے حاملین سوچ بوجھ کی بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے جس میں فقہ کی بات ہے گہری گہری بات اس میں چھپی ہوئی ہے اس کے لے جانے والے اس کو ایسے انسان تک پہنچا دیتے ہیں جو ان سے زیادہ اس کو سمجھنے والا ہوتا ہے ورب بحام فقی لئی لئی سب فقیر اور بہت سے اس کو لے کے جانے والے دوسروں تک خود فقی نہیں ہوتی ہے اس حدیث کو امام اتر مدی نے اپنی جامع میں اپنی سنن میں روایت کیا ہے سیل جام صغیر حدیث نمبر 6763 اس حدیث سے کئی باتیں معلوم ہوتی اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر انسان گہری سمجھ نہ بھی رکھتا ہو تب بھی وہ یہ کر سکتا ہے کہ علم کو محفوظ رکھے علم کے حقدار تک اس کو پہنچائے اہل تک پہنچائے بہت ممکن ہے کہ وہ انسان ایک آدمی مثال کے طور پر آپ کو زیادہ سمجھتا نہیں لیکن آپ یاد رکھتے آپ کے پاس ٹائم ہے آپ درس میں آتے ہیں آپ نے ان باتوں کو محفوظ رکھا اور آپ نے کسی ایسے انسان تک پہنچا دیا جس کے اندر بہت زیادہ صلاحیت ہے آپ کی بات اس نے سنی اس کے دل پر اثر ہوا اس کو ہدایت ملی اور پھر وہ دین کا علم حاصل کرنے لگا اور آپ کی جو باتیں اس نے سنی تھی اس میں غور و فکر کر کے اس نے اور زیادہ علم حاصل کیا اس میں سے اور احکام نکالے اور لوگوں کی رہنمائی کرنے والا بنا آپ کو سارا ثواب جائے گا آپ کو سارا ثواب جائے گا اس سے معلوم ہوتا کہ پہلے سننے والا پقی نہیں تھا بعد میں جب اس تک پہنچی وہ فقیر تھا تو ایسا ہو سکتا ہے کہ حدیث کا راوی اس سے زیادہ بعد والے راوی کے پاس علم ہو اس سے زیادہ اس کو سمجھنے والا ہو ضروری نہیں کہ اس کو ہی زیادہ سمجھتا ہو بعد والا بھی زیادہ سمجھ سکتا ہے تو یہ یہ حدیث بتاتی ہے کہ لوگوں میں بازے ایسے بھی ہوتے ہیں ان کے پاس اتنا گہرا علم نہیں ہوتا ہے ان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ گہرا علم رکھنے والے تک پہنچا ہے معلومہ کہ حفظ کا مقصود تفقو ہے حفظ کا مقصود یہ ہے کہ وہ ایسے لوگوں تک علم پہنچے جو تفقع کی صلاحیت رکھتے ہوں گہرا علم اس میں سے استعمال کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں اس سے انفر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں اس میں سے استمباد کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں ایسے لوگوں تک پہنچانے کے لیے حفظ کرنے کی تلقین ہو رہی ہے اور اس کو دعا دی جا رہی ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہوگا جس تک بات پہنچ کے وہ اس میں سے مسائل نکال کے عمد کی رہنمائی کرے گا تو معلوم یہ ہوا کہ تحفظ کا مقصود تفق کو ہے اسی وجہ سے اس کو اتنی اس کی اس کو دعا دی جا رہی تاکہ وہ ایسے تک پہنچائے جو اس میں سے گہرائل نکال کے امت کی رہنمائی کرے تفق مردوں کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ عورتوں کے تعلق سے بھی یہ صفت عورتوں میں بھی ہوتی ہے یہ نہیں کہ آدمی کہے کہ بھائی صرف مرد ہی فقاہ ہوتے عورتیں نہیں ہوتی نہیں آپ دیکھیے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کتنی عمدہ نساء نساء عورتیں تھیں کیسی کتنی اعلی عورتیں تھیں کتنی تھی؟ اونچی عورتیں تھیں کیسی اچھی عورتیں تھیں انصار کی خواتین کیوں اچھی تھیں لم یکمایا اوپین انہیں دین کی گہری سمجھ حاصل کرنے میں کبھی حیا رکاوٹ نہیں بنتی تھی آپ غور کریں کیا کہہ رہی حضرت عائشہ؟ اور حضرت عائشہ کی حدیث انشاءاللہ کبھی ایسا ہی سلسلہ ہم کریں گے کہ حضرت عائشہ کی جو حدیثیں ہیں ان کو ہم سمجھیں گے کہ اس میں کتنی بڑی بڑی باتیں حضرت عائشہ نے بیان کی ہے کہ اور علماء نے کہا کہ حضرت عائشہ کی حدیثیں ان کی ایک خصوصی شان ہے دین میں کہتے ہیں کہ انصار کی خواتین کیسی عمدہ اور کیسی اعلیٰ مزاج کی عورتیں تھیں کتنی اچھی عورتیں تھیں انہیں دین کا گہرا علم حاصل کرنے دین میں تفقہ حاصل کرنے میں حیا کبھی رکاوٹ نہیں بنتی تھی معلوم یہ ہوا کہ انسان کے لیے بعض اوقات رکاوٹ بنتی ہے جس کو وہ حیا سمجھتا ہے حیا کی وجہ سے دین کی باتیں نہیں پوچھ پاتا ہے تو یہ چیز اچھی نہیں ہے یہ چیز اچھی نہیں ہے انصار کی خواتین میں چیز نہیں تھی کہ وہ شرما کر دین کا علم حاصل نہ کریں آج مردوں میں چیز ہوتی ہے کام علی صاحب کو جا کے چار آدمیوں کے بیچ میں پوچھو غسل کا طریقہ بتائیے لوگ فورن دیکھیں گے اپ تو غسل نہیں معلوم تو پوچھو ہی مت اور زندگی پر ویسی کرتا رہو غلط غسل کرتا رہو غلط وضو کرتا رہو غلط نماز پڑھتا رہے بعض اوقات انسان شرم کی وجہ سے پوچھتا نہیں لیکن اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ غلط عمل کر رہا ہے غلط عمل کرنے سے نہیں شرماتا اللہ سے نہیں شرماتا لیکن لوگوں سے شرما کی غلط عمل کرتا پوچھنے سے رک جاتا انصار کی عورتیں ایسی نہیں تھیں ان کو جب بھی دین کا مسئلہ کوئی آتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی چاہے وہ غسل کا مسئلہ ہو حیض کا مسئلہ ہو کوئی اور مسئلہ ہو کبھی وہ یعنی اس معاملے میں نہیں شرماتی تھی کیوں انہیم الحق اللہ تعالی حق بات سے شرماتا نہیں ہے تو حق سے شرمانا عیب ہے حق کے جاننے یا حق کے بتانے سے شرمانا عیب ہے اللہ تعالیٰ اس عیب سے پاک ہے اللہ تعالیٰ حق بات بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے شرماتا نہیں ہے تو انصار کی خواتین اس بات کو جانتی تھیں کہ حق سے شرمایا نہیں جاتا ہے حق کے معاملے میں شرمانا نہیں چاہیے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی اور دین کی باتیں پوچھتی اور گہرائی کے ساتھ پوچھتی یعنی کہ سرسری معلوم کر لیں گہرائی کے ساتھ تو یہ جو چیز ہے انصار کی خواتین میں تھی تو عورتیں بھی تفق کو حاصل کرتی تھی اس زمانے میں یہ تفقاہ نہ کا جو معاملہ ہے یہ یعنی اقتصابی ہے یعنی اللہ کی طرف سے آتا ہی بات نہیں ہے بلکہ وہ خود حاصل کرتی تھیں پوچھ کے سیکھ کے اور سوالات کر کے تفق کو حاصل کرتی تھی تو ایک تو انسان غور و فکر کرتا ہے دوسرا یہ کہ جو انسان غور و فکر کرنے والا ہے اس سے سوالات کے ذریعے انسان علم حاصل کرتا ہے تاکہ اس نے جو غور و فکر کیا ہے یہ پوچھ کے اس سے معلوم کرے تو حدیث میں بھی جیسا کہ فَإنَّمَا <الْعِيَّة> السؤال جائل کی جہالت کا علاج کیا ہے اس جائل کی جہالت کا علاج پوچھنا ہے تو پوچھ کر آدمی گہر علم رکھنے والے سے معلوم کرتا ہے امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے حدیث نمبر تین سو بتیس کتاب الحیض میں حدیث ہے تین اور امام البخاری نے بھی طالقن اس کو کتاب العلم میں باب الحیا افل علم میں اس کو بیان کیا ہے بہترین لوگ کون ہیں جو دین کا گہرا علم حاصل کریں یہ باب اس لیے ہم تفصیل سے اس حدیث کو دیکھ رہے ہیں کہ آج سطح علم عام ہو گیا ہے کاپی پیسٹ کاپی پیسٹ کاپی پیسٹ گہرائے کے ساتھ علم حاصل کرنا قرآن کی ساتھ کی واقعی معنی کیا ہے حدیث کا واقعی معنی کیا ہے ورڈ ٹو ورڈ پڑھتے چلے جا رہے ہیں بس اس کا یہ مطلب انا بے شک ہم نے کا ہم نے آتا کیا تم کو ترجمہ پڑھ الکاوتر ہاں لیکن واقعی کا مطلب کیا ہے اس کے پسے منظر میں کیا ہے اس کے شان نزول کیا ہے اس کے معنی کیا ہے الکاوتر سے مراد کیا ہے اس کی کتنی اخبار اس بات میں ہیں تو یہ ساری چیزیں کون دیکھتا ہے بریٹنوں کون حاصل کرے گا مت کرو جاہل کے جاہل رہو سطل حاصل کر لو گہرائی کے ساتھ علم نہیں ملے گا تو آج وقت کی قلت کی وجہ سے علم میں سطحیت پیدا ہو گئی ہے بلکہ بعض اوقات وقت کی قلت بھی عذر نہیں ہوتا ہے انسان کی پست ہمتی ہوتی ہے اس کی جلد بازی ہوتی ہے اسی لیے آپ ایک کورس شروع کیجئے لوگ کیا پوچھتے ہیں آپ سے معلوم پہلے پہلے درس کے بعد پوچھتے ختم کب ہوگا دیکھیے ہمارا مزاج یہ بن گیا ہے کہ ہم ختم کرنے کے زیادہ شوقین ہیں ہم تکمیل کا زیادہ شوق رکھتے ہیں تحصیل کا کم اس کو بھی یاد رکھی ہے اثر علم کے باب میں تحصیل اصل ہے حاصل کرنا نہ کہ مکمل کر لینا پوری کتاب پڑھ ڈالی سمجھا کچھ کچھ بھی نہیں کیا فائدہ ہوا مکمل کر کے حاصل کیا ہوا اس سے حاصل کچھ بھی نہیں ہوا صفحات پلٹتا رہا تو پڑھتا رہا دھیان ہی نہیں تھا تیرا سمجھا ہی نہیں تھی تو حاصل کچھ بھی نہیں ہوا حاصل کچھ بھی نہیں ہوا حاصل کرنا اصل ہے مکمل کرنا اصل نہیں ہے مکمل کرنا اصل نہیں ہے ایک ایسے ہی جیسے ایک آدمی بہترین باغ ہے اس میں سے گزرا آگ بند کر کے کوئی آدمی پوچھے فلانے باغ میں گئے تھے کہ آپ دنیا کا سب سے بہترین باغ ہے وہ گیا تھا نا کہیں سے گئے آپ آگ بند کر کے گیا تھا کیا فائدہ ہوا ادھر سے دروازے سے گیا ادھر سے نکلا تو ٹھیک ہے گیا تو لیکن جا کے ملا کچھ بھی نہیں نا تو. اگر کھلی رکھتا وہاں کے پھل پھول پیڑ اور وہاں کی زینت دیکھتا تو فائدہ ہوتا تجھ کو کچھ حاصل کچھ بھی نہیں ہوا اسی طرح سے آدمی علم کے باغ میں کتابوں میں علماء کے مجالس میں جائیں آدمی لیکن آدمی گہرا علم حاصل نہ کر پائے مکمل کر لے لیکن حاصل کچھ بھی نہ ہو بد قسمت آدمی ہے بہترین انسان کون ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو عریر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قیلیہ رسول اللہ من الناس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے رسول سارے لوگوں میں سب سے زیادہ شریف انسان کون ہے سب سے زیادہ اونچا انسان کون ہے شرف والا انسان کون ہے کالا ان میں سب سے زیادہ پرہیزگار سب سے زیادہ متقی سب سے زیادہ اللہ سے ڈر کے حرام سے گناہوں سے بچنے والا فقالو لیسا کہا کہ اللہ کے رسول آپ سے ہم یہ نہیں پوچھ رہے یہ نہیں پوچھ رہے کالا فیوسف نبی اللہ ابن اللہ ابن نبی اللہ ابن خلیل اللہ تو کہا کہ یوسف جو نبی کے بیٹے وہ نبی کے بیٹے اور وہ خلیل کے بیٹے یوسف وہ کون نبی کے بیٹے فیوس و نبی اللہ یوسف نبی جو خود اللہ کے نبی نبی کے بیٹے وہ نبی کے بیٹے وہ اللہ کی خلیل کے بیٹے قالو لیسا کہا کہ اللہ کے اصول ہم یہ بھی نہیں پوچھ رہے فعن معادن کہا کہ تم عرب کے معادن کے بارے میں پوچھ رہے ہو معدن کہتے ہیں کان کو سونے کی کان لوہے کی چاندی کی کان کوئلے کی کان کان جو ہوتی ہے جہاں سے وہ نکلتا ہے تو کہا کہ فن معنی البی تسعلوم تم عرب کے معدن کے بارے میں پوچھ رہے ہو آپ نے فرمایا کہ ان, ان میں سے جو جاہلیت میں اچھے تھے وہ اسلام میں بھی اچھے ہیں شرط یہ ہے کہ وہ دین کا گہرا علم حاصل کرے جو جاہلیت میں اچھے تھے وہ اسلام میں بھی اچھے ہیں بشر تھے کہ اذا فخر ہو وہ دین کے گہری سمجھ بھی رکھتے ہیں خالی اچھا ہونا اتنا بڑا کمال نہیں ہے واقعی کمال یہ ہے کہ انسان اچھا بھی ہو اور اس کے پاس دین کا گہرا علم ہو یہ کامل انسان ہے کہ اس کی عقل کمال درجے کو پہنچی ہوئی ہے اس کی زندگی میں خیر زیادہ ہوگی محض صالحیت کافی نہیں ہے محض انسان کا عابد ہونا کافی نہیں ہے آپ دیکھیں عابد کا معاملہ ایک گناگار آدمی جو ننانوے قتل کرنے والا پہلے جس کے پاس گیا آبد صاحب کے پاس گیا بے چار ہی بات کرتے تھے وہ چاہے میرے لیے کوئی توبہ کا راستہ ہے ننانوے قتل کر کے توبہ کے لیے گیا ہوئی میرے لیے توبہ کا راستہ ہے نہیں تیرے لیے کوئی توبہ اس کو بھی مار ڈالا اس نے پھر عالم کے پاس گیا کہ تیرے اور تیری توبہ کے بیچ میں کون آ سکتا ہے جا فلاں علاقے میں جا آپ دیکھیے کو رہنمائی نہیں دے سکا عالم نے کو رہنمائی تو صرف نیک ہونا کافی نہیں خصوصاً اس فتنے کے دور میں یاد رکھیے اس کو خصوصاً اس فتنے کے دور میں خالی نیک ہونا کافی نہیں بھولا بھولا نیک آدمی یہاں سے بگل بجایا تو اس کے پیچھے بھاگا فلاں جگہ سے اس نے بنسری بجائی تو اس کے پیچھے چلا گیا ایسے اس دور کے نیک لوگ ہیں کیا کتنی اچھی بات بولا اس نے اس پہ فدا ہو گیا گمراہ انسان کے پیچھے چلا گیا وحدت الوجود میں بھی چلا گیا اور نہ جانے کتنی حرام چیزوں میں بھی چلا گیا گمراہ ہو گیا کیوں نیک تھا لیکن سمجھدار نہیں تھا نیک تھا لیکن سمجھدار نہیں تھا سمجھدار ہونا بھی ضروری ہے اچھے برے کی تمیز ہو گمراہ کون ہے ہدایت پر کون اس کے پاس کچھ پرنسپل اس کے پاس ہوں اس کے پاس, پاس کچھ اصول ہو جس کی بنیاد پر وہ دیکھ سکتا ہو زندگی میں کیا صحیح ہوتا کیا غلط ہوتا ہے کا تم میں جو جاہلیت میں جو اچھے تھے اسلام میں بھی اچھے ہیں جن میں نیکی تھی جن کے مزاج میں سخاوت تھی جن کے مزاج میں پرہیزگاری تھی عفت تھی پاک دامنی تھی جو اچھے تھے جاہلیت میں اسلام میں کیوں برے ہوں گے اسلام بھی ان کو اچھا مانتا ہے اسلام میں آ کر بھی وہ اچھے ہی رہیں گے بلکہ ان کی اچھائیاں ہی تو اور بڑھیں گی وہ تو اور نکھریں گے لیکن خالی اچھا ہونا کافی نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے ہدا فقو ہو. شرط یہ ہے کہ وہ دین کی گہری سمجھ حاصل کرے ورنہ نیک ہیں۔ لیکن پھر صدقہ کر رہے ہیں پھر کوئی آدمی کہہ رہا بھائی مجھ کو شراب پینے کے لیے تھوڑے پیسے چاہیے کئی دن سے نہیں پیا ہاتھ کانپ رہے ہیں بے بھائی صحت مند رہے ہمیشہ ہاتھ کانپ رہے ہیں تکلیف ہے میں لا دوں خود کے پیسے سے لا... چلے گا ایسا اتنا نیک کہ شرابی کو بھی شراب لا کے دے یہ بے وقوف آدمی اس کو یہ مجھے. نہیں معلوم ہے کہ ولاف و <وَلَدْوَان> گناہ اور سرکشی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہیں کی جاتی تو گہرا علم جب دین کا ہوگا تو آدمی صحیح ڈنگ سے نیکی کی کر پائے گا ورنہ ایسی نہیں کیا کرے گا جو وبال بنے گی اس کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی تو یہ بات بہت ضروری ہے اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کے اچھا ہونا دیکھی خیار حکم فل خیار ہوں جاہلیت یہ خیار ہوں فل اسلام اذا فقو انسان کی خیریت کے لیے اس کا اچھا ہونا اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کے پاس دین کا گہرا علم ہو واقعی اچھا انسان وہ ہے جس کے پاس دین کی گہری سمجھ ہو صرف صالح ہونا صرف اچھا ہونا اخلاق میں کافی نہیں ہے اس کا عقل میں سمجھ میں اچھا ہونا بھی ضروری ہے خصوصاً فتنوں کے دور میں اس حدیث کو امام البخاری نے حدیث الانبیاء میں روایت کیا ہے حدیث نمبر تین ہزار تین سو ترپن یہ ابن عباس سے ہے اور دوسری روایت ہے ابو حریرا سے جو صحیح مسلم میں جو میں نے ذکر کی یہاں پر کتاب الفضائل حدیث نمبر 2000۔ تین سو اٹھہتر تو ان دونوں صحابیوں سے یہ حدیث آئی ہے یہاں ہم نے دیکھا کہ انسان کے اچھا ہونے کے لیے تفقع ضروری ہے منافقین کو تفقع نہیں ملتا ہے منافق جو ہے یہ چونکہ اس کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہوتی ہے لہذا اللہ رب العالمین اسے دین کی گہری سمجھ کی توفیق نہیں دیتا ہے نصوص پر ایمان پہلی چیز ہے فقہ اس کے بعد ہے لیکن چونکہ ایمانی ان کے پاس نہیں ہوتا ہے وہ قرآن و سنت کی قدر ہی نہیں کرتے اس کو سچا مانتے ہی نہیں تو گہری سمجھ کہاں سے ملے گی غور فکر کی اللہ کی طرف سے توفیق ہی نہیں مل پاتی ہے تو منافقین کو دین کی گہری سمجھ نصیب نہیں ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خصلتانی لا يجتمعانی فی منافقین خسن سمتن ولا فقہن فی الدین امام الدن اس کا روایت کیا ایسے الجام شغیل حدیث نمبر تین ہزار دو سو انتیس حدیث صحیح ہے دو خصلتیں ہیں جو منافق میں جمع نہیں ہوتی ہے دو خصلتیں ہیں جو منافق میں جمع نہیں ہوتی ہیں ایک حسن سمت دو فکنف الدین الدین یعنی نفی کے طور پر نہ حسن سمت نہ فی الدین خسن سمت کس کو کہتے ہیں ابن حجر کہتے ہیں کہ خیر کے راستوں کی طرف بڑھنے کی کوشش کرنا اور صالحین کے اوصاف کو ان کی سنت کو ان کی سیرت کو اپنانا حسن سمت کس کو کہتے ہیں کہ انسان خیر کے مختلف راستے ہیں نیکیوں کے کئی راستے ہیں انسان ہمیشہ اس طلب میں رہے کہ یہ نیکی یہ نیکی یہ نیکی کرے خیر کا طالب ہو دو اسی کے ساتھ صالحین کی اچھی صفات کو اپنانے والا اپنے سے پہلے جو لوگ نیک گزرے یا اپنے دور کے لوگ ہیں ان کی جو سیرت ہے ان کی جو نیک سیرتی ہے اس کو اپنانے والا ہو اچھے منہج پر ہو اچھے سیرت والا ہو منافق کوئی توفیق نہیں ملتی ہے وہ اپنی مفادات کے اصول پر جیتا ہے وہ اچھی سیرت کو کیوں اپنائے وہ فائدے والے رستے کو اپناتا ہے چاہے کتنا ہی گر کے اپنا اس کو حاصل کرنا پڑے سم تھنگ ولافکن فقین اور دین کی گہری سمجھ کو نصیب نہیں ہوتی ہے تو نفاق کا نقصان ہی ہوتا ہے نفاق کیا ہے مفاد پرستی دکھاوا ظاہر میں اچھا باطن میں برا اور جہاں فائدہ ہو وہاں جھکاؤ یہاں ویسا تو وہاں ویسا اس کے سامنے اس جیسا اس کے سامنے اس جیسا یہ سارے نفاق کی صفات سے ایسا انسان جس کا اپنا کوئی اصول نہ ہو وہ دین میں گہرا علم حاصل کر پاتا ہے نہیں کیوں اس لیے کہ اس کی تھنکنگ فریکچرڈ ہوتی ہے اس کی سوچ ایسی ہوتی جیسے ٹوٹا ہوا شیشہ آئینہ اس میں کبھی اس کو صحیح دکھائی نہیں دے گا تو منافق کی جو سوچ ہوتی ہے وہ فریکچرڈ ہوتی ہے وہ بالکل ٹوٹی پھوٹی ہوتی ہے صحیح ڈھنگ سے کامل صورت اس میں کسی بھی چیز کی دکھائی نہیں دیتی تو کہا کہ حسن سمت اور فک فدین منافق کو نصیب نہیں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں فرمایا ادا جا اکل منافق اللہ۔ اللہ علم کلا رسول اے نبی جب منافقین آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں حالانکہ اللہ تعالی خود جانتا ہے آپ اللہ کے رسول ہو اللہ یشنافقین اللہ کا بلکہ اللہ اس کا گواہ ہے یہ گواہی آپ کی دے رہے ہیں نبوت کی رسالت کی اللہ اس کی گواہی دیتا ہے کہ یہ منافقین جھوٹے ہیں ان کی گواہی جھوٹی ہے اتخد و امان فسدان سبھی للہ ان نہ سا اما کا نیام انہوں نے اپنی قسموں کو اپنے لیے ڈھال بنا رکھا ہے قسم کھا کھا کے یقین دلاتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں اپنی قسموں کو اپنے بچاؤ کے لیے ڈھال بنا رکھا ہے فسد دعان سبھی للہ تو بس لوگوں کو یہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں ان نہ ہم سا اما کیسا برا عمل ہے جس کو یہ کرتے ہیں ذلك کبھی آ من سم کف یہ اس لیے اللہ کی طرف سے ان کے جھوٹ کا پردہ فاش اس لیے کیا جا رہا ہے دال اور یہ ساری چیز اس لیے کہ دالی کبھی ان آ اس لیے کہ یہ ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا پو لا پہ تو پھر ان کے دلوں پر مہر لگ گئی تو انہیں کچھ بھی سمجھتا نہیں ہے انہیں سمجھتا نہیں ہے لائف خون یہ لفظ آ رہا ہے لا افقہون اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سمجھتے ہی نہیں اپنے حال کو حقیقت کو زندگی کے مقصد کو اپنی غلطیوں کو کسی چیز کو سمجھتے نہیں ہیں کیوں ایمان لائے ایمان لا کے بھی کفر انہوں نے کیا تو اللہ کی طرف سے سزائی ہی ملی کہ ان کے دلوں پر اللہ تعالی نے موہر لگا دی جب اللہ کی طرف سے دل پر مہر لگ جاتی ہے تو دل سوچ نہیں پاتا ہے صحیح ڈنگ سے صحیح ڈنگ سے سوچ نہیں پاتا ہے دل میں ہوتا ہے اور جب اللہ کی طرف سے دل پر مہر لگ جاتی ہے تو پھر انسان کو تفقع کی استداد نہیں ہوتی کم سے کم آدمی اتنا سوچ لے کہ ایمان میں بھلائی ہے کفر میں برائی ہے اور آخرت باقی رہنے والی ہے دنیا فنا ہونے والی ہے تو یہ تو کم سے کم آدمی کو سمجھے تو آدمی صحیح جائے گا ورنہ آدمی اس سے اتنا بھی نہیں سمجھا اس کو تو پھر کیا سمجھا اور منافقین کوئی نہیں سمجھتا ہے کہ آخرت اصل ہے دنیا اصل نہیں ہے وہ دنیا دنیا ہی کرتے رہتے ہیں اور آخرت کو برباد کرتے ہیں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولی اللہ خزاں آسمان و زمین کی خزانے اللہ ہی کے ہیں لیکن یہ منافقین سمجھتے نہیں ہیں اللہ سے لینے کے بجائے مخلوق سے لینے کے لیے وہ اللہ تعالی کی جنت کو کھو رہے ہیں دنیا میں لوگوں سے اپنا فائدہ حاصل کرنے کے لیے وہ اللہ کے ہاں اپنا مقام کھو رہے ہیں لوگوں کے ہاں مقام بنانے کے لیے اللہ کے ہاں مقام کھو رہے ہیں تو آسمان و زمین کے سارے خزانے اللہ کے ہیں لیکن منافقین کیا ہیں وہ اللہ کے نل یہ صورت المنافقون کی آیت نمبر پانچ سے لے کے ساتھ تک آپ پڑھیے پوری تفصیل اللہ نے وہاں پر بیان کی اور یہ ایک اور تین آیت جو پہلے میں نے بیان کی تو ان پوری باتوں سے حاصل یہ ہے کہ بعد کے دور میں تفقوں کی اہمیت بڑھ جائے گی فتنوں کی کثرت کی وجہ سے اور اس وجہ سے بھی فکہ علماء اٹھائے جائیں گے ایک ایک کر کے چلے جائیں گے ویسے لوگ بعد میں پیدا نہیں ہوں گے تو لوگ کم کم کم کم ہوتے چلے جائیں گے لہذا ایک طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ اپنے دور کے موجود علماء سے وہ دین کا گہرا علم حاصل کر لے اصول کو سیکھے فروعات کو سیکھے عقیدے کو سیکھے فقہ کو سیکھے اور ان سے سلوک کو سیکھے اخلاق کو سیکھے تاکہ آنے والی نسل کو دے سکے اور یہ بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ کسی بندے کو دیتا ہے لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اس علم جس کا تفقع اس کو چاہیے اس علم کا یقین اس کے دل میں ہو یقین کے بغیر تفقوع نہیں ملتا اسی لیے منافقین چونکہ اللہ اور اس کے رسول کی بات پر یقین نہیں کرتے ہیں لہذا اللہ کی طرف سے ان کو تفقو کی نعمت نہیں ملتی ہے وہ چالاکی چال بازی سب کر لیں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المنافقین وہ خدا کرتے ہیں دھوکے بازی کرتے ہیں دھوکے بازی سمجھداری نہیں ہے دھوکے بازی حکمت نہیں ہے دھوکے بازی تفقو نہیں وہ چالاکی ہے چالا کی چار قدم چل کے لنگڑی ہو جاتی ہے زیادہ زندگی بھر کام آنے والی چیز حکمت ہے حکمت اور چالا کی مکر اور حکمت برابر نہیں ہو سکتی ہے حکمت انبیاء کو دی جاتی ہے مکر یہود نصارہ اور اس کے راستے پر چلنے والوں کو ملتا ہے تو یہ یاد رکھیں کہ دین کی گہری سمجھ یہ ایمان کا نتیجہ ہوتا ہے اور یقین کا نتیجہ ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی بات پر یقین کرنا اہل علم کی صحبت میں بیٹھنا اور اللہ کی توفیق سے قور فکر کرنا اور اللہ کی مراد کیا ہے رسول کی مراد کیا ہے یہ جاننے کی کوشش کرنا توقع کی چابی ہے اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللّہ علیہسم نے حکم دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کیا چاہتے ہیں کہ ہم کیا کریں یہ اگر انسان کے پاس سوچ ہو تو اس کو بہت ساری باتیں بہت آسانی سے سمجھ میں معلوم ہے کہ عمل کا مزاج تفقو دیتا ہے عمل کا مزاج تفقو کی چابی کھولتا ہے تفقو کے کا کھولتا ہے ہم کہہ سکتے ہیں آپ دیکھیں اسی لیے کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لدین خدا جو لوگ ہدایت کو اپناتے ہیں ہم ان کی ہدایت کو بڑھاتے ہیں یا ایسے دوسری جگہ پر اللہ نے فرمایا کہ وہ لدین جاہدو لنا شب النا جو ہماری راہ میں مجاہدہ کریں گے ہم ان کو اپنی راہوں کی ہدایت دیں گے تو مجاہدے کے بعد ہدایت مل رہی ہے تو انسان جب معلوم کو معمول بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اور علمتا فرماتا ہے تو تفقوں کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ نہ صرف غور و فکر بلکہ انسان اس علم پر عمل کرے جو اللہ نے اس کو دیا ہے تو اس پر اور کئی دروازے جو اس کی علم کے ہوتے ہیں اور گہرائیاں ہوتی کھلتی ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھتا فرمائے اور گہرائی کے ساتھ دین کا علم حاصل کرنے والا بنائے انشاءاللہ اللہ اور بھی حدیثیں تھیں لیکن آ, وقت نہیں ہے اس لیے میں بات کو آ, وقت ہمارا نو پانچ تک ہے تو ایک حدیث مکمل کر سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ اس کے بعد جو دوسری حدیث ہے پانچویں حدیث اس بات کی میں کوشش کرتا ہوں کہ مکمل ہو جائے کے انشاءاللہ حیات سے متعلق آگے ہم دیکھیں گے وہ اخلاق کی اہمیت سے متعلق ہے اور شروع میں جو میں نے اخلاق کے فضائل بیان کیے تھے اس میں اس حدیث کو چھوڑ دیا تھا کیونکہ یہ اس باب میں موجود ہے حدیث کے الفاظ کیا ہیں ون اب دردا رضی اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ اخرجہ ابن حجر رحم اللہ فرماتے ہیں ابو دردا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما ان شی ان فلمی قیامت کے دن کی ترازو میں کوئی چیز من حسن اچھے اخلاق سے بڑھ کر قیامت کے دن اعمال کے ترازوں میں تولی جانے والی کوئی چیز اخلاق سے بھاری نہیں ہے اس سے زیادہ وزنی نہیں ہے انسان کے اعمال میں جو اعمال اس کے تلنے والے ہیں قیامت کے دن پردے میں نیکیوں کے پردوں میں رکھا جائے گا اس کے امال کو تو اچھے اخلاق سے بڑھتی اور کوئی چیز نہیں ہے جو اس طرزوں میں اس پردے میں رکھی جائے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اعمال کا وزن ہوتا ہے اور اچھا اخلاق بہت ہی بھاری چیز ہے ایک اور حدیث میں اسی حدیث کے الفاظ پورے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَا مِن ترازو میں رکھی جانے والی چیز قیام، قیامت کے دن ترازوں میں رکھی جانے والی چیزوں میں اچھے اخلاق سے بڑھ کے کوئی چیز بھاری نہیں اور آگے آپ نے فرمایا وَإنَّ صاحب حسن لَيَبْلُغُ لَيَبْلُغَ بِهِ صاحب اور آپ نے فرمایا کہ اچھے اخلاق والا انسان روزہ رکھنے والا نماز پڑھنے والا جو درجے پر ہوتا ہے اس کے درجے کو پا لیتا ہے ایک اچھے اخلاق والا انسان اپنے اخلاق کے ذریعے سے ایک روزے دار اور نمازی انسان کے مرتبے کو پہنچتا ہے تو کیا یہ نماز نہیں پڑھتا روزے نہیں رکھتا یا نوافل کی بات ہو رہی ہے کہ ایک انسان فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کرنے والا ہو نفل روزے رکھتا ہو نفل نمازیں پڑھتا ہو اچھے اخلاق والا انسان محض اپنے اخلاق کے ذریعے سے اس انسان کے مقام کو پا لیتا ہے جو گزار بھی ہے اور نفر روزوں کا اہتمام کرتا ہے اس حدیث کو امامت نے روایت کیا ہے حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو چھبیس جامع صغیر میں پانچ ہزار سات سو چھبیس اور حدیث صحیح ہے ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ ان نہ رجری کو بے حسن بل ہوا یہاں پر روزے اور نماز کا جو ذکر ہے وہ کون سے روزے اور نماز ہے اس حدیث میں اس کی تفصیل ہے آ فرماتے ہیں کہ ایک انسان اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے سے درجہ پا جاتا ہے کا درجت القائم قیام کرنے والے کا درجہ سخت گرمی میں روزے پیاسا رہنے والا یعنی سخت گرمی کے موسم میں روزے رکھ کر پیاس کی تکلیف برداشت کرنے والا تو راتوں کی نیند چھوڑ کے تاجر پڑھنے والا اور دن میں کھانا پینا چھوڑ کر دھوپ اور گرمی کی تقریب برداشت کرنے والا روزے کے ذریعے سے ایک اچھے اخلاق والا انسان اس کے درجے کو پا جاتا ہے کہ اچھا اخلاق عبادت گزار لوگوں کی عبادت کے مقام تک لے جاتا ہے اخلاق کوئی معمولی چیز نہیں ہے امام اتبرانی نے اس کو روایت کیا ہے اور اسیا میں حدیث نمبر 794 پر شیخ الادوانی نے اس کو کہا کہ حدیث حسن درجے کی ہے تو میں سمجھتا ہوں آج کے لیے اتنا کافی ہے انشاءاللہ مزید باتیں ہم اگلے درس میں دیکھیں گے اور اگلے درس میں ہم انشاءاللہ اللہ حیا سے متعلق کچھ باتیں دیکھیں گے بہت اہم دو حدیث ہیں جو حیا سے متعلق ہیں انشاءاللہ اللہ حیا کی اہمیت دین میں کیا ہے اور واقعی حیا کہتے کس کو ہیں اور حیا عیب ہے یا اچھی چیز ہے انشاءاللہ اس کی تفصیل اگلے درس میں ہم دیکھیں گے اکو الحاد علی و اللہ تعالیٰ شیخ محترم کر عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین کی سمجھ عطا فرمائے کیونکہ دین میں تفق کو, تفق کو حاصل کرنا خاص طور سے اس دور میں بہت زیادہ ہمارے لیے ضروری ہے اور تفق کو کتاب اللہ اور سمیت رسول کو پڑھنا اور جو ہمارے علماء ہیں ان کے ساتھ جڑ کر کے رہنے سے چیز آتی ہے جن کے پاس فکر ہے ان کے ساتھ رہنے سے ان کے ساتھ اپنا بہتر معاملہ کرنے سے انسان کو چیز آتی ہے جو بردبار انسان ہے اس کے ساتھ رہنے سے انسان کو بردواری آتی ہے عالم کے ساتھ رہنے سے انسان کے پاس علم آتا ہے ایسے ہی جو فقیر ہیں حالات کو سمجھنے والے ہیں ایسے علماء کے ساتھ رہنے سے انسان کے اندر دین کی سمجھ آتی ہے تو کتاب اللہ اور سمرت رسول کی سمجھ یہ سفین نجات ہے خاص طور سے آج کے دور میں لہذا بہت ہی قیمتی باتیں شیخ نے اس حوالے ہے ہمارے سامنے رکھی ہیں کہ دین میں تفقو کسے کہا جاتا ہے کیا چند مسائل میں علم کا حاصل کر لینا یہی تفقع ہے یا یہ تفقع پورے دین کو شامل ہے بلا شبہ یہ تفقع پورے دین کو شامل ہے جس میں عقیدہ بھی ہے عبادات بھی ہیں اخلاق بھی ہیں معاملات بھی ہیں سیاست بھی ہے اور تمام چیزیں ہیں کیونکہ یہ پورے دین کو چیز شامل ہے تو بہت ہی قیمتی باتیں تھیں جو شیخ محترم نے تفق فر دین کے حوالے سے ہمارے سامنے رکھی ہیں اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ رامین ہمیں ان تمام چیزوں کو پڑھانے کی توفیق نہ فرمائے اور انشاءاللہ اللہ آنے والے ہفتے میں پھر ہماری اور آپ سے ملاقات ہوگی اللہ تعالیٰ ہم سب کی افلاح فرمائے اور اپنے دین کی سمجھتے عمین اللہ خیر ہم شیخ محترم کے بہت ہی شاکیر و ممنون ہیں کہ شیخ اپنا قیمتی وقت نکالتے ہیں اور اپنے علم سے ہمیں مستفید فرماتے ہیں اللہ شیخ حفاظت کرے اور ان سے اور زیادہ ہمیں استفادے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی بھی جدائے خیر دے کہ آپ لوگ اپنا قیمتی وقت نکالتے ہیں اور جڑتے ہیں ہمارے اس پروگرام سے اور اللہ تعالیٰ کے دین کا علم حاصل کرتے ہیں یہ صاف شفاف چشمہ ہے اگر آپ کو پیاس لگی ہے تو صاف شفاف چشمے میں جائیں گے تو آپ کو صاف پانی ملے گا اور صاف پانی جب پئیں گے تو آپ کے جسم کی حفاظت ہوگی اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے کہ اپنے دین کی اپنے منہج کی ہم حفاظت کریں الحمدللہ کتاب اللہ سنت رسول کو صلف صالحین کے فوج و منحج کے مطابق یہاں سے ہم لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اور لوگوں کو اس کی طرف ہم بلاتے ہیں الحمدللہ یہ اللہ کا شکر احسان ہے اور اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں اور اس پر استقامت کی اللہ تعالی سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی اس منحص پر ہمیں استخام عطا فرمائے یہ بہت ضروری ہمارے لیے کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں سننے میں آتا تھا کہ وہ تھے منحج پر لیکن منحص سے ہٹ گئے لہذا یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس منہج پر قائم رہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس محض پر ہمیں استقامت عطا فرمائے حضرت ابراہیم نے دعا کیا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ابام تمہیں بتوں کی عبادت سے ہمیں اور اپنے اہل کو اہل و کو بچانا ہمارے نبی نے دعا کیا اللہ ابرامین سے کہ اللہ ابامین تمہیں شرک سے بچانا کہ ہم تیرے ساتھ شرک کریں انبیاء ہیں ارالعزم رسولوں میں سے ہیں یہ معمول ہیں اس کے باوجود بھی دعا کی جا رہی ہے تو ہمارے اور آپ کی کیا حیثیت ہے لہذا یہ جو منہج ہمیں ملا ہے اللہ کا شکر اور اس کا احسان ہے اس پر ہم اللہ کا شکر اور احسان ادا کریں بزا لائے اور اپنے ورما کے ساتھ جڑ کر کے رہیں یہ بہت ضروری بات ہے خاص طور سے آج کے دور میں جنہوں نے ورما کو چھوڑ دیا اور خود وہ فقیر بن گئے اور حالات کا خود انہوں نے مطالعہ کرنا شروع کیا اور حالات کے مطابق انہوں نے جواب دینا شروع کیا بدلنا شروع کیا تو منحص سے ہٹ گئے اور وہ صحیح راستے سے بھٹک گئے اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارے جو علماء ہم ان کے ساتھ ہم دل کر کے رہیں اور وہ ہمیں کتاب اللہ سمتے رسول کے مطابق الحمدللہ ہمارے رمائے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ صبح کے حفاظ نمای جزاک المیر بارک اللہ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ